السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشدو اللہ الہی لاللہ وحدہ لا شریک لا واشدو ان محمدن عبدہ رسول صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى صحابہ ومن احتضا بھید ہی وستن بسنت ہی یلی اومد دین و با معزز بھائیو قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے لگاتار اللہ کے حضر و کرم سے ذکر کی جا رہی ہیں آج ہم دو نشانیاں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ ساری چھوٹی ہیں۔ جن کے بارے میں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادیق مصدوق ہیں آپ نے ہمیں اطلاع دی ہے انہی میں سے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زلزلوں کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا کہ زلزلے آخری وقت میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے آج بھی بہت سارے زلزلے آ رہے ہیں آ, کچھ زلزلے تو بڑی نشانیوں میں سے ہیں جیسا کہ ہم بیان کریں گے کہ تین آ, جگہوں پر زمین کا دھسنا آ, یہ آ, بڑی نشانیوں میں سے ہے لیکن یہاں چھوٹی نشانیاں مراد ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں اور علاقوں میں زلزلے آئیں گے اور آتے رہتے ہیں یہ بھی اللہ حرب کے کی طرف سے عذاب اور عقاب ہوتے ہیں سزا کے طور پر آتے ہیں لہذا زلزلوں کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج کے دور میں پوری ہو چکی ہے ایسے ہی سرزمین عرب میں سرسبز و شادابی اور نہروں کا جاری ہونا آپ کو معلوم ہے کہ عرب ریگستان ہے اور یہاں پر زیادہ خجور کھجور کے باغات ہیں پانی کی قلت ہے نہروں کی قلت ہے ہریالی یہاں پر بہت کم ہے لیکن اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کیسا وقت آئے گا کہ یہاں پر بہت زیادہ ہریالی ہو جائے گی انہی میں سے مسلم احمد کی ایک حدیث ہے ابو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنوس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے پیامت سے قبل عرب میں سر دبد و شاداب چراگاہیں اور نہریں ہوں گی ایک شہ سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اسے راستے بھٹکنے کے علاوہ کوئی اور خوف نہ ہوگا اور حرج بہت زیادہ ہوگا سابق رام نے کہا حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل یعنی قتل عام ہوگا نہ قاتل کو پتا ہوگا کیوں قتل کر رہا ہے نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ کس جرم کی بنا پر اسے قتل کیا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ چراگاہیں ہوں گی نہریں جاری ہوں گی ہریالی ہوگی سر سرد و شادابی ہر جگہ ہوگی پورے عرب کے اندر عرب سبرا سے برا سعودی عرب نہیں ہے بلکہ پورا عرب کا علاقہ جہاں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے وہ سب کے سب جیسے یہاں پر آپ نے عراق کا ذکر کیا عراق بھی عرب کے اندر ہے مصربی ہے جہاں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے وہ سب کے سب عرب علاقے کہلاتے ہیں اور یہ عام طور پر یہاں ہریالی نہیں ہوتی ریگستانی علاقے ہوتے ہیں لیکن قیامت سے پہلے یہاں پر بہت زیادہ ہریالیاں ہو جائیں گی اور سرد و شادابی بہت زیادہ ہو جائے گی اس طریقے سے مسلم کی روایت ہے اللہ کے وسلم کے ارشاد ابو حراض اللہ عنہ سدیش کراوی ہیں کہتے ہیں قیامت سے قبل مال اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک شخص اپنی زکوۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا اور عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی اس طریقے سے مسلم کے اندر معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزو تبو کے سال نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلا اکٹھی پڑھتے تھے کیونکہ مسافر تھے ظہر اثر ایک ساتھ اور مغرب شایک ایک ساتھ پڑھتے تھے اور فجر کو اس کے وقت پر کیونکہ فجر کی نماز کو کسی نماز کے ساتھ ملا کر کے نہیں پڑھا, پڑھا نہیں پڑھ سکتے ایک دن آپ نے نماز مؤخر کر دی پھر آپ نکلے اور زہر اور سر ایک ساتھ پڑھی پھر خیمے میں داخل ہو گئے اور مؤخر کا طلب یہ ہے کہ آپ نماز جو سفر کے اندر جمع کرتے تھے اس کی دو صورت ہوتی تھی جمع تقدیم اور جمع تاخیر جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ زہر کے وقت میں پہلے ظہر پڑھنا پھر اثر پڑھنا مغرب کے وقت میں پہلے مغرب پڑھنا پھر عصر پڑھنا اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ عصر کے وقت میں پہلے ظہر اور پھر عصر پڑھنا یشا کے وقت میں پہلے مغرب اور پھر ایشا پڑھنا کے وقت میں یہ تاخیر یعنی نماز کو موخر کر دیا گیا جمع تقدیم میں بعد وائی نماز کو مقدم کر دیا گیا اسے اس کو جمع تقدیم کہا گیا جمع تاخیر میں پہلی جو نماز ہوتی ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا اس لیے اس کو جمع تاخیر کہا گیا جمع تقدیم میں ایک نماز مقدم ہوتی جو دوسری نماز ہوتی جیسے جسے ظہر اثر ہے تو عصر کو ہم مقدم کر دیتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں ایسے ہی عشاء کو مقدم کر دیتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے یعنی مغرب کے وقت میں پہلے مغرب اور پھر عشاء ظہر کے وقت میں پہلے ظہر پھر اثر تو ظہر کے وقت میں ہم نے اثر پڑھ لیا تو عصر کو ہم نے مقدم کر دیا مغرب کے وقت میں ہم نے عشاء پڑھ لیا تو عشاء کو ہم نے مقدم اور آگے کر دیا جمع تقدیم جمع تاخیر یہ ہے کہ اثر کے وقت میں پہلے ظہر پڑھنا پھر اثر پڑھنا دو رکعت یہاں مؤخر جمع تاخیر کیوں کہا گیا کیونکہ ہم نے ظہر کو مؤخر کر دیا عصر کے وقت میں پڑھا اور ایشا کے وقت میں پہلے مغرب پڑھنا پھر جو ہے ایشا پڑھنا اس کو جمع تاخیر کہا جاتا کیوں اس لیے کہ ہم نے مغرب کو مؤخر کر دیا اسے جمع تاخیر ہو ہو گئی مغرب تین پڑھیں گے باقی چار اکاطوائے نماز اس کو دو کر کے پڑھیں گے تو آپ جماعت تقدیم اور جماعت آخر حالات کے لحاظ سے آپ کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد آپ نکلے خیمے سے مغرب اور شاہ کی سلاد ایک ساتھ پڑھائی پھر آپ نے فرمایا تم کر انشاءاللہ شاء کے سرچشمے پر پہنچو گے اور تم وہاں دن روشن ہونے سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تم سے جو بھی وہاں پہنچ جائے تو جب تک میں نہ آ جاؤں کوئی اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب ہم وہاں پہنچ گئے تو ہم سے پہلے دو آدمی وہاں پہنچے ہوئے تھے کوئی کہہ سکتا کہ اللہ کے سر جب عالم الغیب نہیں تھے تو کیسے آپ نے بتایا کہ کل آپ دن روشن ہونے سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا آپ پر وہی آتی تھی اللہ نے آپ کو غیب کی باتیں بتائیں لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے بذات خود غیب کا علم آپ کے پاس نہیں تھا اللہ رب العالمین نے آپ کو غیب کی باتیں بتائیں تو وہی کے ذریعے سے اللہ اللہ نے آپ کو اطلاع دی دو لوگ وہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے اور چشمے میں تھوڑا پانی جوتے کے چشمے کے مانند بہ رہا بہت معمولی پانی تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کیا تم نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے ان دونوں نے کہا کہ ہاں تو آپ ناراض ہو گئے اور ان دونوں کو سخت سست کہا اور جو اللہ نے آپ سے کہلوانا چاہا وہ آپ نے کہا پھر لوگ چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی چلو سے جمع کرنے لگے جس سے تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو گیا چلو میں لے کر کے چشمے سے پانی اکٹھا کرنے لگے آپ نے اپنے ہاتھ اور چہرے مبارک کو دھویا پھر اس پانی کو چشمے میں ڈال دیا تو چشمہ پانی سے زوردار فوٹ پڑا یعنی چشمے سے پانی زوردار نکلنے لگے یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی ہماری کرامات تھی سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے معجزہ تھا اور یہ برکت تھی جو اللہ رب آپ کے رکت تھی اللہ کی طرف سے موجزہ تھا جس سے سائے لوگ سیراب ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اے معاذ اگر تمہیں لمبی عمر ملے تو اس جگہ کو باغات سے گھرا ہوا پاؤ گے یعنی یہ جو علاقہ ہے جہاں پانی بہت کم ہے چشمے سوکھ رہے ہیں پانی کے ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہاں پر ہریالی ہوگی اور باغات ہی باغات ہوں گے اور ظاہر بات ہے جب باغات ہوں گے تو باغات کے لیے ہریالی اور پانی کا ہونا ضروری ہے تو نہریں بھی جاری ہوں گی پانی بھی خوب ہوگا اور خوب ہریالی ہوگی تو آپ نے کے بارے فرمایا آپ نے پورے عرب کے علاقے کے بارے میں فرمایا تبوک کا علاقہ اس وقت جو ہے کافی سرزب شاداب ہو چکا ہے اور ہر چہر جانی باغات سے باقاعدہ گھرا ہوا ہے وہ اور وہاں طرح طرح کی سبزیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں وہاں چڑیوں اور جانوروں کے فارم بھی کثرت پائے جا رہے ہیں اور وہاں سے گوشت سعودی عرب کے تمام شہروں میں بھیجا جا رہا ہے اور قریبی ملکوں کے اندر بھی بھیجتے ہیں تو اللہ قسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گئی اور پیشینگوئی کا مطلب یہ نہیں کہ مذمت ہی ہو یہ تو اچھی چیز ہے پانی کا جاری ہونا ہریالی کا ہونا نہروں کا جاری ہونا یہ سب اچھی چیز ہے تو آپ نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت ساری نشانیاں اچھی بھی ہیں انہیں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے بھائی انسان کے لیے پانی کی ضرورت ہے جانوروں کے لیے ضرورت ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے ضرورت ہے تو اچھی چیز ہے یہ تمہاربی نے فرمایا آج جو خشک سالی ہے ہر جگہ ہر جگہ صحرا ہی صحرا ہے اور پانی کا وجود نہیں ہے اور ہریالی نہیں ہے کیسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ اسے بدل دے گا اور پھر ہریالی ہوگی اور نہروں کی کثرت ہوگی اگر بارش نہ ہو تو ہم استثقہ پڑتے ہیں اللہ سے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں نماز دو رکعت پڑی جاتی ہے تو پانی ہونا چاہیے پانی ضرورت اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا جانور زندہ نہیں رہ سکتے کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی پانی کے بغیر اور یہ پھل اور کھانے پینے کی چیزیں انسان کی ضروریات میں سے ہیں لہذا یہ بھی قیامت کے ایک نشانی ہے اور یہ اچھی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے اور پورا تبوک کے علاقہ باغات اس وقت گھرا ہوا ہے اور وہاں پر فارم بھی ہیں جانوروں کے چڑیوں کے جیسا کہ میں نے بیان کیا تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج کے دور میں پوری ہو چکی ہے اور بھی ان اللہ نشانیاں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم جاننے کوشش کریں گے اللہ تعالی سے دعا کہ اللہ ابرامین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ ابام ہمیں دین پر قائم رکھے جو کچھ ہم سنیں اور سیکھیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نایتمائے آمین عبارک اللہ فیکم و صلی اللہ علیہ نبی علی محمد و علیہ و صحب ازمائم و جزاکم اللہ خی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ